اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرشلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین ہم نے دو نشستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے گفتگو کی ایک میں کہ ہمارا ایمان کیا ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اور دوسری گفتگو یہ تھی کہ الحاد کا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور اس میں کہاں ہم ناکام رہے بطور والدین بطور معاشرہ اب جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی تو اگلی پھر ذات اور ہستی جو آتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں اللہ کے خاص نبی ہیں پسندیدہ رسول ہیں خوات النبیین ہیں اور امام الاطقیہ ہیں تمام متقین کے وہ امام ہیں اور سید المرسلین ہیں امام تحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو لکھا وہ فرماتے ہیں وہ انا محمد نعبد المصطفی و نبی المشتبہ و رسول المرتع و انحو خاتم المبیا و امام العطقیہ و المرسلین و حبیب العالمی کہ آپ اللہ کے منتخب خاص نبی پسندیدہ رسول خاتم النبیین متقیوں کے امام رسولوں کے سردار اور تمام عالمین کے رب کے حبیب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی دعوی نبوت کا ہو تو وہ نفس پرستی ہے وہ گمراہی ہے وہ کفر ہے اسی لیے ہم نے تاریخ اسلام میں جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو مسلمان اور ان کے ماننے والے ان کو بھی ہم مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں نکتا سمجھنے والے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اس کے علاوہ وہ تمام اسماں اور صفات آپ کے بارے میں جو قرآن مجید میں آئی اور جو احادیث مبارکہ میں آئیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور وہ تمام صفات آپ کی ہستی کے متعلق تمام گفتگو اس کو ہم وقت کے مطابق نہیں جانتے وہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں نبی تھے وہ آج بھی نبی ہیں وہ اس وقت خاتم النبیین تھے تو آج بھی وہ اسی مرتبے پر فائز ہیں وہ اس وقت اللہ کے محبوب تھے تو وہ آج بھی اللہ کے محبوب ہیں اور وہ رہیں گے ان کی کسی بھی صفت کو کسی ایک زمانے کے لیے مخصوص کرنے کو ہم گمراہی سمجھتے ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں جیسے ختم نبوت کی ہم نے بات کی اس میں جب گمراہی آتی ہے تو ہم اس کو مسلمان دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہم دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں مگر شدید گمراہ ضرور خیال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو جو کچھ قرآن میں آیا آپ کے بارے میں جو جو کچھ احادیث مبارکہ میں آیا آپ کے بارے میں اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہمارے نزدیک وہ جن لوگوں نے کہا ہے ان کی اپنی کیفیات کے مطابق ہے آپ ہمارا ماننا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے جس میں جنات بھی شامل ہے انسان بھی شامل ہے اور اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو جس کا تذکرہ اللہ نے ہم سے نہیں کیا لیکن وہ موجود ہے اور اس کو بھی یہ قوت ہے کہ وہ شر میں اور خیر میں تمیز کر سکتی ہے اور ایمان جو ہے اس پہ قائم رہ سکتی ہے یا اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام مخلوق کے لیے آپ ہدایت کی راہ ہیں آپ حق دین لے کر آنے والے ہیں آپ نور ایمان ہیں آپ الاسلام ہیں اور بطور نبی سب کے لیے آپ ہیں تمام تمام زمانوں کے لیے اور تمام مکانوں کے اور مکانوں جیسے پہلے جو انبیاء تھے بے تحاشا انبیاء کہا جاتا ہے کہ غالباً پچاس ہزار سے زائد وہ اللہ عالم کیونکہ ایسی روایات بہرحال صحیح صنعت کے ساتھ ہماری نظر سے نہیں گزری مگر کہا جاتا ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ انبیاء صرف بنی اسرائیل میں تھے اگر یہ بات درست ہے تو وہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کے لیے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے نبی ہیں اور راہ ہدایت ہے اس میں ذہن میں یہ رکھیں کہ کوئی خاص معاملہ کہ جناب یہ اس مثال کے طور پہ اللہ غفور و رحیم ہے حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رعوف اور رحیم فرمایا سورہ توبہ کی آخری دو آیات اب رعوف اللہ کی ذات ہے رحیم اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ نے حضیکم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ بھی رعوف ہیں وہ بھی رحیم ہیں تو نقطہ یہ سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات مبارکہ کے بعد تمام مخلوق میں ہستی کے حساب سے ذات کے حساب سے صفات کے حساب سے اعلی ترین جو شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا جسم مبارک لے لیا جائے تو آپ افضل البشر اگر آپ کی روح مبارک لے لی جائے جو سراپا نور ہے اور روح تو ہوتی ہی نور ہے ہم اب سب جانتے ہیں اور ہمارے آپ کی جو روح ہے وہ بھی انوار سے ہے لیکن جس طرح اگر بچریت کی بات کرے تو بشر اللہ اللہ ہیں اسی طریقے سے اگر انوار ہو تجلیات کی بات کریں روح مبارک کی بات کرے ہمارے نزدیک اللہ کے بعد افضل ترین انوار اور افضل ترین جو تجلیات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک ان کی ذات مبارکہ کو زیر بحث لانا ہی کی ہے ہم آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ حسم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اور کیا نہیں ہاں جو اللہ نے کہا وہ ہیں جو احادیث مبارکہ میں آ گیا وہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہماری آپ کی کیفیات ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعت لکھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کی کیفیات اور اپنے فہم اور اپنے مقام کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں مثال دیا کرتے تھے کہ حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو غالباً ابو جہل تھا تو اس نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھے انتہائی نازیبہ الفاظ کہیں کہ ایسا میں تو ہم تو وہ لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے بتانے کے لیے بھی نہیں کہ انہوں نے کہا جی ایسا فلاں فلاں چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور برے الفاظ میں کہا استغفر اللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کہنے کہ تم ٹھیک کہتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتی تو ان کا ایسا خوبصورت ایسا حسین ایسا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے پھر تبسم فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو کوئی ساتھ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تھوڑا سمجھا دیجئے ابو بکر نے آپ کے چہرے کو خوبصورت کہا آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور ابو جہل نے آپ کے چہرے کے بارے میں ایسے ناسے نازیبا الفاظ کہے اور آپ نے پھر کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے کہا کہ میں میری ذات میری ہستی ایک آئینے کی طرح ہے اس میں جو دیکھتا ہے وہ اپنے ہم مفو مرض کر رہے ہیں اصل الفاظ یہ نہیں ہے جو دیکھتا ہے وہ اپنے عقیدے اپنے فہم اپنی محبت اپنی سمجھ اور اپنے ایمان کے مطابق دیکھتا ہے ابو بکر حسین ایمان والے تھے ان کو میرا چہرہ بڑا حسین نظر آیا اور وہ جو شخص تھا وہ انتہائی قبی اور برے اور غلط ایمان والا تھا اس کو میرا چہرہ برا نظر تو جب کوئی نعت لکھتا ہے تو اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ جو اس کی ذاتی فہم ہے اور ذاتی رسائی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے یہ الفاظ کہے کیسی گستاخی کہ گستاخی کہہ دی ایک گستاخی وہ ہوتی ہے جو واقعی گستاخی ہوتی ہے ایک گستاخی وہ ہوتی ہے جو اصل میں اس کا اپنا فہم ہوتا ہے اس میں وہ شخص ہمارے نزدیک قابل ترس ہے کہ اس کی رسائی وہاں تک ہو نہیں سکی ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی اسی طرح متشابہات ہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صفات جو ہیں وہ متشابہات ہیں کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صفت ہے اور ہم امتیوں کے پاس بھی وہ صفت موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہماری صفت ان کی صفت کے برابر نہیں ہو سکتی بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس ایک صفت ہے اور مخلوق میں بلند ترین ہستی کے پاس وہ ذکر ہے وہ صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک نہیں ہو سکتی اللہ اللہ ہے مخلوق مخلوق ہے اللہ کی صفت ذاتی ہے اس کی خود سے اپنی ذات سے ہے اس کو کسی نے دی نہیں ہے مخلوق کو صفات اللہ نے دی ہے اور مخلوق کو جو دی ہیں وہ کیفیات میں خالق کی صفت کے برابر نہیں ہوتی اور پھر مخلوق میں جو اعلیٰ ترین ہستی ہے اس کے پاس جو صفات موجود ہیں وہ صفات امت میں کسی اور انصاف کا پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جس کی وجہ سے ان کو صادق کہا گیا کفار نے بھی ان کو امین کہا اور یہاں تک کہ کعبہ کی جب ہو رہی تھی تعمیر کفار مکہ کر رہے تھے تب بھی انہوں نے یہ پسند کیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص آئے گا اس کے ہاتھوں حجرِ اسود جو ہے وہ لگوایا جائے گا اور صبح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کفار مکہ اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے ان کو صادق کہتے تھے ان کو امین کہتے تھے ان کا صادق ہونا سچا ہونا ان کا امین ہونا دار ہونا امت میں کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہاں ان کے بعد سب سے افضل ہستیاں صحابہ رام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہیں ان کے بعد ظاہر پھر درجہ بدرجہ اور لوگ آتے ہیں. اور ہم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خود صحابہ ہی کے اقوال و اخوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ رام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی درجہ بدرجہ ہے ہاں ہم اس میں بحث میں نہیں پڑتے ہمارا ایمان ہے جب صحابہ کرام پہ گفتگو ہوگی تو اس پہ ہم بات کریں گے ہمارا ایمان ہے کہ اس درجہ بدرجہ میں ہم کسی کو زیر بحث نہیں دیکھا رہتے تو یہ جو اختلافات ہیں کہ جی آپ میں فلاں صفت بھی ہے فلاں صفت بھی ہے آپ کی ہستی فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اس میں آئما کے درمیان بھی اختلاف رائے رہا ہے ہمیں آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ان اختلافات میں پڑے وہ اختلافات جو آئمہ کے درمیان بھی رہے کسی نے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد جو کمپیوٹر سائنس میں ہمارے شاگرد رہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایک دفعہ بات کی کہنے لے کہ سر ان کو سب کچھ ماننا آسان ہے اگر کوئی ان کو نور ماننا چاہے تو وہ بھی آسان ہے کو بشر ماننا چاہے تو وہ بھی آسان ہے لیکن ان کو رسول ماننا مشکل ہے اس لیے کہ رسول مان لیا تو ان کی اطاط اور اتباع لازم ہو جائے گی اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم ان کو واقعی دل سے رسول مانتے ہیں تو پھر ہمارے عمل سے ہمارے زبان سے ہماری گفتگو سے اس کا اشارات اس کا اظہار ہونا چاہیے ہماری گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے ہماری گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے دشمنوں کے لیے بھی ہمارے لب و لہجے میں محبت ہونی چاہیے اگر ہم تبلیغ کریں تو احسن طریقے سے کریں لیکن ہمارے ہاں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اور آج آتے ہوئے بھی رستے میں جوان ہمارے ساتھ تھا اس سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہم نے یہی کہا اگر کوئی شخص بد زبان ہے بد کلام ہے چاہے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو اور وہ سچا ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی شرائط جو ہیں دین میں تبلیغ کی ان سے اس نے انحراف کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مشرقین اور کفار اور جو عیسائی اور جو یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ اور ادیان کے لوگ آپ کے پاس کبھی آئے یا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کس طرح گفتگو کی ہمارے لب و لہجے میں بھی وہ انداز جھلکنا چاہیے ہاں چونکہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ مخلوق میں اعلیٰ ترین ہستی کی برابری ہم نہیں کر سکتے تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسی بھی قسم کی بحث کرنا ان کی ذات ان کی ہستی کا تعین کرنے کی کوشش کرنا اس سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ نہ جانے کہاں ہم کیسی غلطی کر بیٹھے ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے صرف سنی سنائی پہ ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی پر ہم بحث مباحثوں میں پڑے سنن والجماع ایک خاص ہمارا, سے ہزار قریب سال سے ہمارا ایک انداز رہا ہے جو پچھلے ڈیڑھ دو سو اڑھائی سو سال سے بدل گیا ہے ہمیں دوبارہ واپس اپنے اصل انداز کی طرف آنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم پہ جو الزامات لگتے ہیں وہ غلط ثابت ہونے کی بجائے صحیح ثابت ہونے لگ جائے کہیں یہ تو نہیں کہ ہمیں واقعی صرف سن سنا کر کچھ ادھر سے سنا کچھ ادھر سے سنا اس کی شعلہ بیانی سے متاثر ہوئے اس کے انداز سے متاثر ہوئے اور اصل چیز ہم نے نہ دیکھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا حدیث کھول کے نہیں دیکھی صرف سن سنا کر ہم مبلک ہو گئے ہمیں ایسے علم کے ساتھ تبلیغ نہیں کرنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ کچھ اور تھا آپ کے افعال آپ کے اقوال یہی ہیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی نجات دلا سکتے ہیں آخرت میں بھی نجات دلا سکتے ہیں اور آپ کے بات ظاہر ہے کہ آپ کے امتیوں میں محققین محدثین فکہ علماء آئمہ بزرگان دین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سنتوں کو زندہ رکھا اور اگر کوئی سنت مردہ ہو گئی تھی تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہمیں آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے ہمارے ایک ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد وہ بڑی خوبصورت ایک انگریزی میں بات کرتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یو کین اٹریکٹ مور فلائز ونیگر شہد ہو تو زیادہ مکھیاں آپ جو ہے کھینچ سکتے ہیں سرکہ رکھ دیں تو مکھیاں نہیں کھینچ سکتے مٹھاس بہت ضروری ہے انسان کا دل جو اللہ نے بنایا ہے اور انسان کی جو روح اللہ نے بنائی ہے یہ محبت کی طرف کھچتے ہیں اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محبت کا راستہ اختیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو زیر بحث نہ لائیں ان کو رسول مانے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہمارے بڑوں نے جو اسلام پھیلایا ہے وہ اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پھیلایا ہے بحثے اور مناظرے کر کے نہیں پھیلایا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات کہا کرتے تھے کہتے تھے اللہ کے نبی اللہ کا ولی کبھی بحث نہیں کرتے اور ہم بھی دیکھتے ہیں ہم اولیاء اللہ میں مناظرے نہیں نظر آتے اسی طریقے سے انبیاء نے بحثیں نہیں کی انبیاء جب بات کرتے تھے ان کے پاس بات کرنے کو ساتھ میں معجزات ہوتے تھے اللہ کا ایک براہ راست فضل ہوتا تھا وہ گفتگو کرتے تھے دلیل دیتے تھے لیکن بحثوں میں نہیں پڑتے تھے اسی طرح اولیا اللہ میں شاید ہی کوئی آپ کو نظر آئے گا جو باقاعدہ بحثوں میں اور مناظروں میں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مانے اللہ کا رسول مانے اللہ کا نبی مانے ختم نبوت پہ اپنا ایمان مضبوط کرے اور ان کی حیات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے یہی بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے اور عقیدہ یہی رکھے آپ دیکھیں ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اپنے عقیدہ کی تحریروں میں نہیں لکھی اب یہ چند باتیں ہم نے بندے ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں آپ کے بعد کسی اسم کا دعویٰ نہیں ہو سکتا آپ تمام جنات کے لیے بھی آپ ہی مبوز کیے گئے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے بھی آپ ہی محبوز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں لکھی کیا باقی جھگڑے اس وقت موجود نہیں تھے جھگڑے تو اسی وقت شروع ہو گئے تھے اس لیے بڑا ضروری ہے ان کی ذات مبارکہ کو بحث میں نہ لائیں ان کی ذات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں روشنی دے فہم دے وہ صلی اللہ علیہ و مولانا محمد ہی اجمائین